چونکہ لاؤڈ نہیں ہے آپ کے پاس پوچھا لے پالک اولاد کسی سے لے کر پالیں ان کا کہنا یہ کہ اس کا نام پہلے ہی دن سے تبدیل کر دیا جاتا یہ مسئلہ سنیے کسی سے بھی آپ بچہ لیں تو لینے کے بعد آپ اپنا نام نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے نام باپ بدلنے سے باپ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ نام بدلنا جیسے فرش کیجیے آپ نے گھر میں آپ کی بہن کے یا بچہ ہوا آپ کے بہنوں کا نہ عبد الجبار ہے آپ کا نہ عبد الرحمان شروع سے آپ نے اپنا ہی نام لکھا دیا عبدالرحمان یہ حرام کہیں آپ بچہ کہیں سے لیں ظاہر اس کا نام تو نہیں ہوگا کوئی اس کا نام آپ رکھیں لیکن اس کے رکھنے کے بعد بھی اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لگایا جائے یہ حرام ہے پھر آپ پوچھیں کیا نام لگایا جائے کیسے اس کی شناخت یہ ہو سکتا ہے نہیں اس میں ہمارے فوکھا نے لکھا کہ لے بالک اگر کسی سے اولاد لیں تو اپنا نام نہیں رکھیں اور اس کا فرضی نام رکھ دیں عبداللہ اللہ اس کے ابا کا نام کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا تو صحیح نہ اس کا باپ اس کا نام عبداللہ اللہ رکھ دیں اور اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا ایک بات یہ دوسری یہ امن یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بچپن ہی سے کہیں پلنے لگ جائے اس کا نام مشہور ہوتا شادی بیاہ میں بڑی دشواری ہوتی کہ بھئی وہ ابھی تک تو یہ مشہور ہے کہ ہمارا بیٹا شادی میں بھی اس کا نام اس کے جو نقلی بات جس نے پالا اس کا نام تو نہیں لے جب نام رکھنا ہی منا وہ اس کی اولاد نہیں پھر آپ اس میں یہ کریں کہ ایسا آدمی وکیل اور گواہ تلاش کریں جو چہرے سے اس کو جانتا لڑکی میں بھی ایسے لوگ جو چہرے سے جانتے ہوں اس کے لڑکی کے وکیلوں گواہ اس کو بائی فیس جانتے ہوں چہرے سے جانتے ہوں اب ایسی صورت میں کسی فتنے سے بچنے کے لیے جب بہم آپس میں دونوں کو جانتے ہوں تو باپ کا نام نہ بھی لیا جائے تو نکاح ہو جائے گا ٹھیک لیکن لے پالک اولاد کے ساتھ اپنا نام لگانا جائز نہیں جی کیا پرچا ہے صاحب بتائیے